تو میرے بھائی آج ہم نے اب اس طریقے نماز کا جائزہ لینا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو نماز میں میرے بھائی سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت کریں گے نیت پڑھیں گے نہیں نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائی نیت کیوں کہ انمال و بنیات نیت کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے درست نہیں ہوتا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سب کے سامنے اور مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے کیا یہ نماز ہوگی نہیں یہ طریقہ نماز ضرور ہے یہ تعلیم ضرور ہے لیکن یہ نماز نہیں ہے اس لیے نماز کے لیے نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے طور پر یہ عمل کرنے لگا ہوں اور میرے بھائی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کئی احباب نہیں ہوں گے پھر بتا دوں نیت کا تعلق دل سے ہے نیت عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ اور ارادہ میرے بھائیو دل میں ہوتا ہے زبان پہ نہیں ہوتا زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے زبان سے نیت کرنا غلط ہے زبان سے نیت کرنا بدت ہے میرے بھائی یہ الفاظ کہنا نماز سے پہلے کے پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے چار رکھتے ہیں، اتنی رکھتے ہیں، یہ وہ میرے بھائی الفاظ بدت ہیں کیوں بدت ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس سال تک نمازیں پڑھتے رہے آپ کے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتے رہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے نیت کی نہ آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے کسی ایک بار بھی زبان سے نماز کی نیت کی اگر یہ دین کا حصہ ہوتا اگر یہ نماز کا طریقہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں مکمل دین دے کے گئے ہیں یہ چیز بتا کے جاتے ہیں۔ آپ کے صحابہ کلام میں سے کوئی ایک صحابی عمل کرتا لیکن کسی نے نہیں کیا معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائی سبان سے نیت کرنا بدت ہے جیسے آپ دیگر دعائیں بتا کے گئے ہیں اگر یہ درست ہوتا تو آپ نیت کی دعا بتا کے جاتے ہیں۔ ویسے بھی میرے بھائی نیت کا مانا آپ میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے ارادہ کرنا آپ سنتے کس سے ہیں کان سے سونگتے کس ہیں ناک سے دیکھتے کس ہیں آنکھ سے ایسے ہی نیت کس ہوگی دل سے ہوگی زبان سے نہیں ہوگی نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ پتا ہو آپ کو دلی طور پہ پتا ہو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں کتنی رختیں پڑھنے لگا ہوں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا نام ہے نیت نیت کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی قیام کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں جب فرض نماز ہو نمازی نماز میں قیام کی طاقت رکھتا ہو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے سر مجھے بواسیر ہے تو میں کیسے نماز پڑھوں فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو فعلم تستن کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر نماز پڑھو فعلم تست فعل اگر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھو تو تب لیٹ کر پہلو کی جانب لیٹ کر نماز پڑھو تو اس اور قرآن نے بھی کیا کہا وقم قانتی نماز کے بارے میں کہا کہ اللہ کریے نماز میں با کھڑے ہوا کرو تو اس لیے میرے بھائی جب آپ قیام کی طاقت رکھتے ہوں تو فرض نماز میں کھڑے ہونا ضروری ہے قیام ضروری ہے اور اگر نفل نماز ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں کھڑے ہو کر پڑیں گے تو پورا ثباب ملے گا بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا قیام کے بعد اگلا مرلہ میرے بھائی تقبیر کا آپ کہیں گے اللہ اکبر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم و حد و تحلیل وحد یہ حدیث ابود شریف میں موجود ہے کہ نماز میں آپ کیسے داخل ہوں گے اللہ اکبر کہہ کہ کے جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تب وہ کام حرام ہو جائیں گے جو نماز میں ممنوع ہیں جیسے بات چیت ہے بات چیت کب منع ہوگی جب آپ اللہ اکبر کہیں گے اور فرمایا تحلیل الح تسلیم نماز سے باہر کیسے آپ نکلیں گے السلام علیکم بہر اللہ اکبر آپ کہیں گے اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں کہنے چاہیں گے اللہ اعظم یا فارسی میں کچھ کہنا یا اردو میں کہنا کہ اللہ بہت بڑا ہے کہ جی میں عربی میں نہیں کہہ سکتا نہیں میرے بھائی عربی میں ہی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ ہی آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے دونوں ہاتھ آپ اٹھائیں گے جس کو رف کہتے ہیں دونوں کندھوں کے برابر یا دونوں کانوں کے برابر بخاری مسلم کی روایات سے دونوں طریقے ثابت ہیں یا دونوں کندھوں کے برابر اٹھائیں یا دونوں کانوں کی لو کے برابر اٹھائیں اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کا روخ کس جانب ہو میرے بھائی کبرے کی جانب اور انگلیاں آپ کی نارمل حالت میں ہوں نہ بہت کھلی ہوئی نہ بند نہ زور سے بند نہ بہت کھلی نارمل حالت نارمل حالت تو اس حالت میں میرے بھائی آپ رفل الدین کریں گے اور رفل ادین جو ہے میرے بھائی نماز میں چار موقع پہ آپ کریں گے نماز کے شروع میں تقبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دو رقطوں کے بعد شو سے اٹھنے کے بعد یہ چار مقامات ہیں جن میں آپ رفل ادین کریں گے اور رفل الدین کی حدیث پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اس وقت دو تین حدیثیں بتاؤں گا جلدی میں ایک عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار مقامات پر رف الدین کیا کرتے تھے پھر انہوں نے یہ چار مقامات بتائی اور دوسری حدیث حدیثر کی ہے اس صحابی کی جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں کہنا یہ ہی چاہتا ہوں کہ رف الدین منسوخ نہیں ہے وہ صحابی بھی رف الدین بتا رہے ہیں جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں پہلے وہ مسلمان ہی نہیں تھے جنہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سن نو ہجری میں دیکھا سن دس ہجری میں دیکھا اور اس کے چھ مہینے کے بعد اللہ کے رسول فوت ہو گئے وہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رف الدین کیا کرتے تھے مالک بھی بتاتے ہیں جو سن نو ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور گیارہ ہجری میں اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں رفل الدین کا تذکرہ جناب صدیق ہمارے خلیفہ اول سے بھی ملتا ہے بیکی شریف کی روایت ہے کہ وہ نماز میں رف الدین کیا کرتے تھے رفاع کا ذکر جناب فاروق سے بھی ملتا ہے اور بینکی شریف کی روایت تک رفلی کیا کرتے تھے رف الدین کی حدیث کو جناب علی بھی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ابو شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان, ان مقامات پر رفع کیا کرتے تھے رف کی حدیث ابو حمید صادی بھی نقل کی ہے جنہوں نے اپنی نماز کا طریقہ دس صحابہ اکرام کے سامنے رکھا اور دس کے دس صحابہ اکرام میں تصدیق کی کہ آپ کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا رفل الدین کی حدیث کو جناب ابو حرانا نے بھی نقل کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے رفل الدین کے موضوع پہ مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں صرف وہ حادیث لے کر آئے ہیں جن کا تعلق رفل الدین سے ہے اور انہوں نے اس کتاب میں امام حسن بصری کا وہ قول بھی نکل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ رفر الدین کیا کرتے تھے اور اس کے بعد امام بخاری تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسن بصری جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرم رفر الدین کیا کرتے تھے انہوں نے کسی کو مسثنا قرار نہیں دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب کیا کرتے تھے اور یہ نہیں کیا کرتا تھا یہ کہا کہ صحابہ اکرام رف الدین کیا کرتے تھے اسی میرے یہ نبی اسرم کی بہت اچھی سنت ہے بہت پیاری سنت ہے جس کے اوپر آپ نے ہمیشہ عمل کیا ہے تو اس لیے اپنی نمازوں کو اس سنت سے آراستہ و پراستہ کریں اس سنت سے ملین کریں اس سنت سے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں اور میرے وہ دوست جو رفل نہیں کرتے وہ کئی طرح کے ہیں کچھ وہ ہیں جو اس کو سنت مانتے ہیں لیکن رفلین نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ رفل ادین شروع کر دیں اور کچھ وہ دوست ہیں جو کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ سلسل کے ساتھ کیا کریں اور کچھ وہ دوست ہیں جو نہ رف الدین کرتے ہیں نہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں عادیش کا جائزہ لیں اور رف الدین کرنا شروع کریں اور کچھ وہ بھائی ہیں جو اس سنت سے نفرت کرتے ہیں اس سے روکتے ہیں رفا الدین کرنے والے کو مجرم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائی یہ آدمی بہت خطرناک ہے جو نبی اسلم کی سنت سے نفرت کرے اس سے اراض کرے اس سے منہ موڑے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے والے کو ایسی نگاہوں سے دیکھے جیسے وہ مجرم ہو تو میرے بھائی یہ آدمی بڑے خطرناک راہ پہ چل رہا ہے اس کو اپنے عمل پہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ایک آپ رف دین کرنے کی, کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے معروم ہیں اور ایک آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے کس سے آپ نفرت کر رہے ہیں سوچیں تو صحیح رفاع دین کس کی سنت ہے کون کرتا رہا کس کے عمل سے آپ نفرت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے آپ کی ایک ایک ادا سے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے آپ کی ایک ایک چیز سے محبت کرنا چاہیے اور آپ آپ کے عمل سے نفرت کر رہے ہیں میرے بھائی نظر سانی کریں پہلے اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ مو موڑ لیں جیسے آپ نے ان کے ایک, ایک سنت سے منہ مو موڑا ہوا تھا تو میرے بھائی رفل ادین کے بعد اگلا عمل کیا ہے وہ ہاتھ باندھنے کا ہے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ رفل ادین کرنے کے بعد آپ نماز میں ہاتھ باندھے کئی احباب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ہاتھ چھوڑنے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو صحابہ کے سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ اکرام سے بھوگت اور کینا رکھتے ہیں جو اس بات کے قیال ہیں کہ قرآن پاک محفوظ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے لوگ وہ ہیں جنہیں ہم سنی کہتے ہیں جو چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں جو تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں تو ان دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ رفل کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیا کریں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے سہد بن سعدی رضی اللہ کہتے ہیں کہ کانس امرون رجول الدل یوسراف اسلح کہ لوگوں کو آڈر تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھیں نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو کے اوپر رکھیں یہ لوگوں کو آرڈر تھا کون کہہ رہے ہیں سہد بہن سا سہدی کہہ رہے ہیں اور حدیث کس کتاب کی ہے جی میرے بھائی کس کتاب کی حدیث ہے بخاری شریف کی اس سائڈ پہ بھائی بیٹھے ہیں آواز آ رہی ہے سب کو صحیح جی تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائی لیکن لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں جناب امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ان میں سے اکثریت جو ہے ان لوگوں کی ہے جو وہ ہاتھ نہیں باندھتے ان سے پوچھا جائے کیوں نہیں باندھتے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ نہیں باندھا کرتے تھے میرے بھائی نماز میں ہم نے طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے امام مالک یقیناً بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے فقی ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن نماز میں طریقہ جس شخصیت کا لیا جائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امام مالک کی بات اگر ان کے خلاف ہے تو نہیں لی جائے گی اور یہ طریقہ ہمیں کسی نے بتایا امام مالک نے بتایا آپ فرمایا کرتے تھے مامنا اللہ ود اللہ صاحب دل قبر ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور مسترد بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے کہ ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے میرے, میرے بھائی دو نہیں ہیں جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے جو معصوم ہے وہ صرف ایک ہیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے میرے بھائی اب ہم یہاں پہ کس کی بات مانیں گے امام مالک رحمہ اللہ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں کوئی قصور نہیں ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف حدیث کی کتاب متا میں یہی حدیث لے کے آئے ہیں جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں بلکہ وہ تین ایسی حدیثیں لے کر آئے ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اکرم وسلم کا نماز کا طریقہ یہ تھا کہ نماز میں ہاتھ باندھے جائیں چھوڑے نہ جائیں امام مالک ایسی کتنی حدیثیں لے کر آئے ہیں تین لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں امام مالک کی طرف اور پھر امام مالک کی حقیقی بات کو نہیں قبول کرتے امام مال کو یہ اصول بتا کے گئے ہیں کہ جب ہماری بات آئے اور ادھر رسول اکرم وسلم کی بات آئے تو کس کی بات لینی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو ایسی تین حدیثیں لے کر آئے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں جن میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے پھر کیوں ہاتھ چھوڑے جائیں میرے بھائی یہی رونا ہم روتے ہیں کہ ہم لوگ علماء کے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کئی دفعہ محبت کرتے کرتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر کرتے کرتے آگے اللہ کے رسول بھی ہیں علمائے کے سے محبت کریں کرنی چاہیے ان کی عزت کریں کرنی چاہیے ان کا احترام کریں کرنا چاہیے لیکن کرتے کرتے کرتے کرتے ایک حد یاد رکھیں حد کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا اور عالمی دین کی بات کو معذرت کے ساتھ رجیکٹ کر دیا جائے گا مسرت کر دیا جائے گا تو اب نتیجہ ہے کرام کیا ہے میرے بھائی کہ رف کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں پہ باندھے جائیں گے ناف کے نیچے ناف کے اوپر یا سینے پر میرے بھائی اسی حدیث کو دوبارہ نقل کروں گا جو پہلے میں نے نقل کی تھی اس کو دھیان سے سنیے گا وہ حدیث جسے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے امام مالک نے بھی نقل کیا ہے لیکن پہلے آپ نے سنی تھی یہ جاننے کے لیے کہ ہاتھ باندھنے ہے کہ چھوڑنے ہیں اب یہی حدیث آپ نے سننی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں چنانچہ سال بن ساد جی کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم تھا کہ نماز پڑھنے والا اپنا دایا ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھے دایا ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھے رکھے ذرا ذرا اگر یہاں پہ رکھیں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ اوپر ہے اور اگر ناف کے نیچے رکھیں گے تو کون سا ہاتھ اوپر ہوگا جی پھر میرے بھائی آپ کا بایاں ہاتھ اوپر ہوگا دایا نہیں ایک حدیث یہ ہے دوسری حدیث وہ ہے جسے امام ابن خدمہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب والن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے آپ دایا ہاتھ بائیں پہ رکھتے تھے اعلیٰ صدری ہی اور اپنے سینے پہ رکھتے تھے اور یہ ایسی حدیث امام احمد بن حمبل نقل کرتے ہیں کس سے پھولب عطائی صحابی سے وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ دایا ہاتھ بائیں پر رکھتے تھے سینے کے اوپر رکھتے تھے اور نسائی شریف میں وائل بن حجر نے یہ بھی کہا ہے جناب وائل بن حجر نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں ہاتھ رکھتے تھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی جوڑ اور کرائی کے اوپر آتا تھا یعنی کہ ایک وقت میں تینوں کے اوپر آپ عمل کریں گے ایسے ہاتھ رکھیں گے کہ آپ کا دائیں ہاتھ کچھ آپ کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ ہو کچھ جوڑ کے اوپر ہو کچھ کلائی کے اوپر ہو اس انداز میں آپ رکھیں گے تو یہ اس میں تینوں کے اوپر عمل ہو جائے گا میرے بھائی اور میرے بھائی رہی وہ روایت جو ابو دعی شریف میں آتی ہے جس میں آتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نمازی جو ہے اپنا ہاتھ ناف کے نیچے رکھے تو میرے بھائی وہ ضعیف ہے کیونکہ اس رویت اس حدیث کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے عبد الرحمان ابن اسحاق اور یہ ضعیف ہے بلکہ ابو دعود شریف میں کسی حدیث کے بعد امام ابو دعود جناب علی سے نکل کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ جو ہے ناف سے اوپر باندھا کرتے تھے تو اس لیے میرے بھائی سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھیں